باب حسن جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد باد تعالہ ہوا بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب سورہ المائدہ آیت نمبر پندرہ اس آئے مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کو نور فرمایا گیا سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نور سے مراد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے تفسیر جلالین تفسیر کبیر تفسیر خازن تفسیر مدارک تفسیر بیزاوی تفسیر روح البیان تفصیر مظہری وغیرہ معتبر تفاثیر میں یہ معنی موجود ہیں علامہ صابی کی تفصیر میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور اس لیے فرمایا گیا کہ آپ بصارتوں کو نورانی بناتے ہیں اور کامیابی کی طرف ہدایت دیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حصی اور معنوی نور کو اصل ہیں امام ابن جریر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں اس کے لیے جو اس نور سے اپنا دل منور کرنا چاہے آنکھ والا تیرے جلوے کا نظارہ دیکھے دیدائے دل کو کیا آئے نظر کیا دیکھے امام احمد رضا محدث بریلوی قدا سر رحو فرماتے ہیں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے استاذ اور امام بخاری با امام مسلم کے استاذ الاذ حافظ الحدیث امام عبد ابو بکر بن حمام نے اپنی مسند میں سیدنا جابر بن عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ حضور پر قربان مجھے بتا دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ ازا وجل نے کیا چیز بنائی فرمایا اے جابر بے شک اللہ نے تمام مخلوقات سے پہلے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا پھر وہ نور جہاں خدا نے چاہا سیر کرتا رہا اس وقت لوح و قلم جنت دوزخ فرشتے آسمان زمین سورج چاند جن انسان کچھ نہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے چار حصے کیے پہلے سے قلم دوسرے سے لوہ تیسرے سے ارش بنایا پھر چوتھے کے چار حصے کیے پہلے سے آسمان دوسرے سے زمین تیسرے سے جنت اور چوتھے سے دوزخ بنائے ال آخر الحدیث یہ حدیث امام بحقی نے دلائل النبوہ میں امام قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں امام ابن حجر مکی نے فتح حدیثیہ میں علامہ فاسی نے مطالع المصورات میں علامہ ظلمقانی نے دلائل شرح مواہب میں علامہ حسین دیار بکری نے تاریخ الخمیس میں اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں روایت کر کے اس پر اعتماد کیا ہے افسوس کہ موجودہ زمانے کے وہابیہ نے مصند عبدالرزاق سے اس حدیث کو نکال دیا ہے مرتب علامہ محقق نابلسی حدیقہ فدیہ شرح طریقہ محمدیہ میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے بنی جیسا کہ صحیح حدیث سے ثابت ہے مجدد امام اہل سنت حضرت فرماتے ہیں امپیا اجزا ہیں تو بالکل ہے جملہ نور کا اس علاقے سے ہے ان پر نام سچا نور کا تو ہے سایہ نور کا ہر عزب ٹکڑا نور کا سایہ کسایہ کا نہ ہوتا ہے نسایہ نور کا سرئے الاحزاب میں ارشاد ہوا اے غیب بتانے والے نبی بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف سے اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر سورہ لذاب آیت نمبر پینتالیس اور چھیالیس تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نور نبوت سے خلوق ارواح کو منور کیا حقیقت میں آپ کا وجود مبارک ایک ایسا آفتاب عالم تاب ہے جس نے ہزار ہا آفتاب بنا دیے اسی لیے اس کی صفت میں منیر چمکا دینے والا ارشاد فرمایا گیا تفسیر مظہری میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب انور اور جسم منور کی وجہ سے سراج منیر تھے ایمان والے اس آفتاب کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں اور اس کے انوار سے نورانی ہو جاتے ہیں حضرت کار بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں اپنا قصیدہ بنتسعاد پیش کیا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر انہیں اپنی چادر مبارک عطا فرمائے اس میں یہ شعر بھی ہے انر رسولہ لنور یس طعوبی من منسیف اللہ مسول بے شک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نور ہے جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک بے نیام تلوار ہیں مدارج النبوہ سورہ النور آیت نمبر پینتیس میں فرمایا گیا اللہ نور ہے آسمانوں اور زمینوں کا اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک تاغ کے اس میں چراغ ہے اور چراغ ایک فانوس میں ہے حضرت کعب الاحبار اور حضرت سعید بن جبیر ردی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دوسرے لفظ نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ارشاد باری تعالیٰ مثل نور یعنی اس کے نور کی مثال سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مثال مراد ہے کتاب الشفا تفسیر مظہری میں اس آیت کے تحت مذکور ہے کہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے سید المبصرین عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں بیان کیا کہ اس کے نور کی مثال سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی مثال مراد ہے مشکات یعنی تاق سے مراد حضور کا سینہ اقدس ہے زجاجہ یعنی فانوس سے مراد قلب انور ہے اور مصباح یعنی چراغ سے مراد نبوت ہے تفسیر کبیر میں حضرت سہل بن عبداللہ کا قول بیان کیا گیا ہے کہ مصباح سے مراد قلب اقدس اور زجاجہ جا سمراد سینہ مبارک ہے مجدد دین و ملت علی حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں شمۂ دل مشکات تن سینا زجا جا نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بردے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے صدقہ ڈال صدقہ نور کا حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شادی باری تعالی ہے اور بے شک پچھلی ہر آنے والی گھڑی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے سردا آیت نمبر چار تفسیر خزائن العرفان میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ روز بروز آپ کے درجے بلند کرے گا اور عزت پر عزت اور منصب پر منصب زیادہ فرمائے گا اور ساتھ باسات آپ کے مراتب ترقی کرتے رہیں گے امام قاضی ایاس قدا رہو شفاظ شریف میں فرماتے ہیں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی کا جو فضل و کرم ہے اور جو کملات آپ کو عطا فرمائے گئے ہیں عقلیں ان کو سمجھنے سے اور زبانیں انہیں بیان کرنے سے عاصر ہیں امامی کستولانی مواہب لدنیا جلد چار میں امام شعارانی کشف الحمہ جلد نمبر دو میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشعت اللمعات جلد چار میں اور محدث علی قاری خنفی مینقات شرح مشکات جلد پانچ میں فرماتے ہیں کیا آئے تو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عقدس کے فضائ و کمالات اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا امام نبہانی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو کما حق ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا جیسا کہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کسی نے بھی کما حق کو نہ جانا اسی لیے سید الطابعین اب ایسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف عکس دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نہ پا سکیں آپ سے پوچھا گیا کیا اب بکر صدیق عضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے بھی دیکھا فرمایا ہاں انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کما حق ہو نہیں دیکھا حجت اللہ علی العالمین آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا بخاری شارحین اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ تعالی کا دیدار کیا جواہر البہار الحضرت امام احمد رضا مقدس بریلوی قد سررحو فرماتے ہیں من عانی قدر الحق جو کہے کیا بیان اس کی حقیقت کیجئے امام کستولانی میں مباحب لدنیا میں یہ حدیث بیان فرمائی ہے انا مر جمال الحق یعنی میں حق تعالی کے جمال کا آئینہ ہوں امام اجل شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوفہ میں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اللہ تعالیٰ کے جمال کا آئینہ ہے اور لا محدود لامحدود بلامتناہی انوار الہی کا مظہر ہے آپ اخبار الاخیار میں فرماتے ہیں حقرآ بچشم اگرچہ ندید لیکنش ازدید جمال محمد شناختاً اگرچہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن اس ذات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال سے پہچان لیا امام ربانی مجد الفیثانی خود سا فرماتے ہیں حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ظہور اول اور تمام حقائق کی اصل حقیقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ نوری اللہ تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا یہ بھی آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھے اللہ تعالی کے نور سے پیدا فرمایا گیا اور تمام ایمان والے میرے نور سے پیدا کیے گئے مکتوبات دفتر سوم جلد نہم مکتبات ون امام بصری قصید بردہ شریف میں فرماتے ہیں الورا نا فلئی سیرا لربی ولب من غیر من یعنی آپ کی حقیقت سمجھنے سے تمام مخلوق عاجز ہے اور ہر دور و نزدیک آپ کے حقیقی کمالات بیان کرنے سے قاصر ہے بعض لوگ اہل سنت پر شانِ رسالت میں غلو کرنے کا الزام لگاتے ہیں جو کہ شریح بہتان ہے اکابرین امت کے اقوال پہلے بھی پیش کیے گئے مزید دلائل ملاحظہ فرمانے سے قبل یہ جان لیجئے کہ غلو کیا ہے قاضی ثنا اللہ پانی پتی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غلو سے مراد حدود سے آگے بڑھنا ہے خواہ زیادتی کی صورت میں یا کمی کی صورت میں یعنی افرات و تفرید دونوں ناجائز ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا انکار کرنا تفرید اور آپ کو ناؤزب اللہ خدا یا خدا کا بیٹا کہنا افرات ہے اور ان دونوں سے بچنا سیرات مستقیم ہے مقال مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسن سنی ہے افرات و تفرید اس سے کیوں کر ہو ادب کے ساتھ رہتی ہے روش اور سنت کی شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی فرماتے ہیں آقاب مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں مبالغہ ممکن نہیں کیونکہ جو وصف بھی آپ کے لیے ثابت کیا جائے گا وہ آپ کے حقیقی اعلی مقام کے سامنے ہیچ ہوگا بس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مبالغہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سط الوحیت بیان کی جائے اور یقیناً یہ منع ہے اشعت المعات جلد چہارم دا ماں ادا تو ہو لن نصارہ فی نبی شیم واح کم دما شکتا مد داہن فی ہی باہ جو کچھ نصارہ نے اپنے نبی کی شان میں کہا وہ چھوڑا اور اس کے سوا جو کچھ آپ کی تعریف میں کہنا چاہے حکم لگا کر اور فیصلہ کر کے کہہ دیں مجدد دین و ملت امام اہل سنت الحضرت علی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ممکن میں یہ قدرت کہاں واجب میں ابدیت کہاں حراہ ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حقیقت یہ کہ ہیں عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ برزخ ہیں اور وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں امام ابن حجر مکی شافعی فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و شمائل کا شمار اور بیان نہ ممکن ہے بس اے حضور کی تعریف کرنے والے تو آپ کی تعریف میں جتنا بھی مبالغہ کر لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مقام کو اور اوساپ حمیدہ کو احاطہ نہیں کر سکتا کہاں آسماں اور کہاں پکڑنے والا ہاتھ جواہر البہار جلد تین یا صاحب الجمال و یا سید البشر می وج ہی غل نویر نہ قد القمر لا یم کے نسنا او کما کان حق بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اے صاحب حسن و جمال اے سردار کائنار آپ کے چہرے انور سے ہی چاند نے نور حاصل کیا ہے آپ کی تعریف کا حق ادا ممکن ہی نہیں مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہر کمال و بزرگی آپ ہی کے لیے ہے کلام الٰہی میں شمس الدا ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ چند روز وہی نہ آئی تو کفار نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور مکرو ہو جانا سن کر آپ کی طبیعت مبارکہ میں بتقاضۂ بشریت کچھ ملال سا پیدا ہوا اس پر سرح ودحا نازل ہوئی اشادے باری تالا ہوا چاشت کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی قسم اور رات کی ماند شانوں کو چھوتی ہوئی زلفوں کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکروح جانا اور بے شک پچھلے تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے آیت ایک تا پانچ صدر الپاطول شیخ التفیر مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں بعض مفسرین نے فرمایا چاشت سے اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور شب کنایا یہ ہے کہ آپ کے گیسوئے عمبری سے علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں علامہ نیشہ پوری نے اپنی مباحب میں یہی مفہوم بیان فرمایا ہے محدث علی قاری شرح شفا میں فرماتے ہیں یہ صورت جس مقصد کے لیے نازل ہوئی اس کا تقاضہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ دخا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اور آپ کی مبارک ظلفِ مراد لی ہیں امام راضی نے تفصیر کبیر میں اس قول کو ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ معنی لینے میں کوئی حرج نہیں تفسیر روح المعانی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی تفصیر عزیزی میں اکابر مبصرین کا یہ قول بیان کیا ہے کہ دخا سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور لیل سے آپ کی ظلف عمبری مراد ہیں الحضرت امام احمد رضا محدث بریلوی قدا رہو فرماتے ہیں ہے ہی کلام الہی میں شمس الدہ ترے چہرے نور افزا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلفِ دوتا کی قسم علامہ سید عمر آفندی خرپوتی قصیدۂ بردہ شریف کی شرح میں فرماتے ہیں دخا سے نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مراد ہے اور لیل سے مراد گیسو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث کافی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی مبوس نہیں ہوا مگر خوبصورت چہرے اور دلکش آواز والا اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ دلکش آواز والے ہیں طیب البردہ دانائے شراز شیخ سعدیہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر نواستہ روئے بموئے او ببد دے خدائے نگفتے قسم بدلی با لے لو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور اور مبارک ظلفوں کی بات نہ ہوتی تو اللہ تعالی ہرگز رات اور دن کی قسم ارشاد نہ فرماتا عارف کامل علامہ جامع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دو چشم نرگینش را کے معذا غل بصر خانت دو زلفِ عمبری نش راک واللیل اذا یغشا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں نرگسی آنکھیں ایسی خوبصورت ہیں کہ قرآن میں ان کے بارے میں ارشاد ہوا آنکھ دیدار الٰی سے کسی طرف نہ پھر اور آپ کی ظلفِ عمبری ایسی سیاہ ہیں کہ فرمایا گیا رات کی قسم جب چھا جائے جا سمودی کے قصیدہ زوں تینین کا مشہور شعر ملاحظہ فرمائیں اس صبح گدا بقال آتی ہی ولی میں وافر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال ہی سے صبح طلوع ہوئی اور آپ کے زلفوں کی سیاہی سے ہی رات چھا گئی بے مثل حسن و جمال تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی اضاء وجل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نور کے فیض سے تخلیق فرمایا اور نفس بشریت میں اس دنیا میں مبعوث فرمایا آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے مظہر اور باری تعالی کے نائب مطلق ہیں تمام امت کا اتفاق ہے کہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فضل و کمال اور حسن و جمال میں بے مثل و بے مثال پیدا فرمایا ہے سیدنا حسان رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوی میں یوں عرض کرتے ہیں باحسن مین کا لم ترقت عئینی و اجمل و کا لم تالدن نسا خل قطہ مبر ام من کل عائب کن قد خل قطہ کماتشا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اور آپ جیسا خوبصورت کسی معنے جنا ہی نہیں آپ کو ہر ایب سے ایسے پاک پیدا فرمایا گیا گویا آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا فرمایا گیا دیوانے حسان بن ثابت امام کس مباحب مباحبے لدنیا میں فرماتے ہیں جان کو کہ ایمان کی تکمیل کے لیے یہ عقیدہ ضروری ہے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس ایسا حسین و جمیل تخلیق فرمایا ہے کہ آپ سے پہلے نہ کوئی آپ کی مثل تھا اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی آپ کی مثل ہوگا یہی بات محدث علی قاری نے جمع الوسائل میں اور حافظ ابن حجر مکی کے حوالے سے علامہ نبہانی نے البخار میں بیان فرمائی ہے امام المحدسین شیخ عبدالحق الحق محد سے دہلوی فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سر اقدس لے کر قدم مبارک تک مجسم نور تھے آپ کے جمال با کمال کو دیکھنے سے آنکھیں چندیا جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم انور محتاب و آفتاب کی طرح ہی روشن تھا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشری لباس میں نہ ہوتے تو آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنا اور آپ کے حسن و جمال کا ادراک ہرگز ممکن نہ ہوتا مدارج ڈبوا جلد ایک خورشید تھا کس زور پہ کیا بھڑ کے چمکا تھا قمر بے پردا جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں امام کرتبی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال کامل طور پر ظاہر نہیں ہوا کیونکہ اگر آپ کا حسن و جمال کامل طور پر ظاہر ہو جاتا تو آنکھیں آپ کے دیدار کتاب نہ لا سکتی ہیں ظلم خانی شاہ ولی اللہ دارالسمین میں فرماتے ہیں میرے والد شاہ عبد الرحیم کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی انہوں نے عرض کی حسن یوسف علیہ صلاۃ وسلام دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور بعض انہیں دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایسی کیفیات کیوں تاری نہیں ہوتی ارشاد ہوا میرے رب تعالیٰ نے غیرت کے باعث میرا حقیقی جمال لوگوں سے مخفی رکھا اگر وہ ظاہر کر دیا جاتا تو لوگ اس سے بھی زیادہ بے خود ہو جاتے جیسے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ہوا کرتے تھے ایک جھلک دیکھنے کتاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو مجدد دین و ملت الحضرت علی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب حدیث کریمہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارکہ اور اوثافِ جمیلہ بیان ہوئے امامی کستلانی ان کے بارے میں فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف مذکورہ ہیں وہ بطور تمثیل کے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عقدس ان سے کہیں بلند و بالا ہے مواہب لدنیا رخ دل ہے یا ماہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلم یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل بل نے گل ان کو کہا قمرین سرو جاں فضا حیرت نے جن جلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شیخ عبد الحق محد سے دہلوی فرماتے ہیں جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے اس نے اپنی سمجھ اور عقل و فہم کے مطابق کی ہے اور آپ کی ذات اقدس ہر صاحب عقل و دانش کے فہم سے بالا تر ہے شرح فتوح الغیر یعنی ان تمام بزرگوں نے اوص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت کو بیان فرما دیا ہے اور اصاب کی حقیقت تو سوائے اللہ اضا و کے کوئی نہیں جانتا فعین ففلا رسول اللہ علیہ صلاح حد عرب عنہ ناط کن بمن بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کی کوئی حد نہیں جو کوئی فساحت والا اپنے منہ سے بول سکے قصیدہ بردہ اس لیے امر ابن آس ردی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہ تھا لیکن آپ کی عظمت و جلال کے باعث میں آپ کے چہرے عقدس کا دیدار نہ کر سکتا تھا اس لیے اگر کوئی مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے اوصافِ حمیدہ بیان کرنے کے لیے کہتا تو میں کچھ نہ کہہ پاتا کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جہان و تاب کو آنکھ بھر کر دیکھ ہی نہ سکا بخاری کتاب الشفا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب عرض کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائیں تو انہوں نے معذرت کی پھر اصرار کرنے پر فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیچنے والے اللہ تعالی کی شان کا مظہر ہے مواحب لدنیا سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سوات تو کائنات حسن ہے یا حسنِ کائنات اک خالق جہاں ہے تو ایک مالک جہاں اک جان کائنات ہے ایک وجہ کائنات ذکر جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور آپ کے حلیہ مبارک کے ذکر سے دلوں میں محبت و عشق کی حرارت پیدا ہوتی ہے اجن جن کے دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز ہو چکے ہوں ان کے لیے یہ سکون دل اور آرام جان کا باعث ہوتا ہے کیونکہ جب عاشق صادق اپنے محبوب کے دیدار وسال سے محروم ہو جاتا ہے تو محبوب کا تصور اس کی یادیں اور اس کی باتیں دل کو سکون پہنچاتی ہیں آئی جو ان کی یاد تو آتی چلی گئی ہر نقش ماں سوا کو مٹاتی چلی گئی یہ بھی ناقابل انکار حقیقت ہے کہ جیسے جیسے محبوب کی خوبیوں اور کمالات سے آگہی ہوتی جاتی ہے محبت بڑھتی جاتی ہے مشکات میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب اسلامی لشکر یمامہ کے سردار سمامہ کو قیدی بنا کر لایا تو اسے مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گفتگو فرماتے تیسرے دن اسے حضور کے حکم سے کھول دیا گیا وہ چلا گیا اور غسل کر کے بارگاہ نبوی میں قبول اسلام کے لیے حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قسم روئے زمین پر پہلے آپ کے چہرے سے بڑھ کر مجھے کوئی شے ناپسند نہ تھی لیکن اب مجھے آپ کے چہرہ اقدس سے بڑھ کر کوئی شے محبوب نہیں ہے اس سے پاک سے معلوم ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار پر انوار نے اس کے دل کی دنیا ہی بدل ڈالی آج اگر ہم بھی باطنی پاکیزگی حاصل کر کے اپنے دل کی دنیا بدلنا چاہیں اور عظمد رفتہ حاصل کرنا چاہیں تو ہمیں صحابہ کرام کے ان مقدس ارشدات کو اپنا وظیفہ بنانا ہوگا جن میں انہوں نے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور فضائل و کمالات کو بیان فرمایا ہے تاکہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ بیدار ہو اور پھر یہ بھی جذبہ عطاۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا داعی و محرک بن جائے جواہر البہار میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ ذکر کرنے کی غرض و غایت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کا تصور کرنے اور اس کا مسلسل مشاہدہ کرنے سے سعادت کبرا بھی نصیب ہوگی اور تمہارے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان استمداد کی راہ بھی کھل جائے گی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وثال کے وقت بہت چھوٹا تھا اس لیے میں نے اپنے مامو حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق سوال کیا اور میری خواہش تھی کہ وہ ان کے اوصاف بیان فرمائیں تاکہ ان کے بیان کو میں اپنے لیے صنعت بناؤں شمائل محدث علی انقاری جمع الوسائل میں فرماتے ہیں تاکہ ان اعصاف کے ذریعہ میں آپ سے مزید مزید تعلق مضبوط تر کر لوں اور انہیں اپنے ذہن و خیال میں محفوظ کر لوں معلوم ہوا سیابۂ کرام ارشادات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ سرکار کی صورت مبارکہ کو اپنے ذہن و دماغ میں بسانے کی کوشش کرتے اور یہی بات ان کے لباع سے فخر بھی ہو جاتی جیسا کہ شمائل تر میں حضرت ابو تفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا آج میرے سوا روئے زمین پر کوئی اور ایسا شخص نہیں ہے جس نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو حضرت ابن سعید ابن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ جب کسی ایسی شخص سے ملتے جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا دیدار نہ کیا ہوتا تو آپ اسے فرماتے کہ آؤ میں تمہیں آقا و مولا کے حسن و جمال اور حلیہ مبارک کے متعلق بتاؤں پھر حلیہ مبارک بیان فرما کر کہتے میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل نہ پہلے کوئی دیکھا اور نہ آپ کے بعد تبقاتے ابن سات حسان الہند امام اہل سنت اللہ حضرت محدث بریلوی قدس سا فرماتے ہیں لمیات نظیر و کفی نظری مسلیں تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج ترے سر سو اے تجھ کو شہید و سرا چان یارس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا کسی نے دیکھا نہیں اور آپ کی مثل پیدا ہوا ہی نہیں کائنات کے مالک و مختار ہونے کا تاج آپ ہی کے سر اقدس پر سجتا ہے اور سب آپ ہی کو دو جہاں کا بادشاہ جانتے ہیں مکہ مکرمہ کے عظیم و ڈاکٹر محمد علوی مالکی اپنی تسنیم ال انسان میں لکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بحیبت اور وقار کے باعث صحابہ کرام آپ کو نظر بھر کر دیکھ پاتے یہی وجہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارکہ وہی صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں جو اس وقت بچے تھے یا اعلان نبوت سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت تھے جیسے حضرت ہند بن ابی حالہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بلا شبہ جن صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرمایا ہے یہ ان کا ملت اسلامیہ پر احسان عظیم ہے یہ ایسی نعمت ہے جس کے حصول کے لیے تابعین صحابہ کرام علیہم اور کی خدمت میں حاضر ہوتے اور ان سے عقائد و صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے آضائے مقدسہ کے بارے میں سوالات کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت فرماتے جیسا کہ روایات سے ثابت ہے اگر ایمان کی نظر سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی متعدد آیات میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور آزائے مقدسہ کا ذکر فرمایا ہے چند آیات پہلے بیان کی گئی ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا کیا سراچ منیر قرار دیا گیا اک چہرے عقدس کو بدحا فرمایا کیا اب مزید آیات ملاحظہ فرمائے سورہ البقرہ آیت نمبر 144 میں حضور علیہ سلاط وسلام کے چہرے اقدس کا ذکر فرمایا کیا ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا سورہ شعراء کی آیت نمبر ایک سو چورانوے میں آپ نے قلب مبارک کا ذکر فرمایا اسے روح الامین لے کر اترا تمہارے دل پر سورہ البقرہ آیت نمبر ستانوے سورہ شعورا آیت نمبر چوبیس سورہ الفرقان آیت نمبر بتیس سورہ النجم آیت نمبر گیارہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کا ذکر بیان کیا گیا ہے سورۂ الکیاما آیت نمبر سولہ میں آپ کی زبان عقدس کا ذکر فرمایا تم یاد کرنے کی جلدی میں اپنی زبان کو حرکت نہ دو سورۂ دخان آیت نمبر اٹھاون میں بھی آپ کی زبان حق ترجمان کا ذکر فرمایا گیا سورۂ طوبا آیت نمبر اکسٹھ میں کان مبارک کا ذکر فرمایا تم فرماؤ تمہارے بھلے کے لیے کان ہے سورہ النجم آیت سترہ میں آپ کی چشمان مبارک کا ذکر فرمایا آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر انتیس میں آپ کے دستے اقدس اور گردن مباری کا ذکر فرمایا اور اپنا ہاتھ اپنے گردن سے بندھا ہوا نہ رکھیے سورہ علم شرح کی پہلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے کا ذکر فرمایا کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور اگلی آیت میں آپ کے پشت مبارک کا بھی ذکر فرمایا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ بوجھل کر دی تھی یہ تو سری ہن آزائے مبارکہ کا ذکر تھا بعض اکابر مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم میں یاسین الطح سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے تفصیر مظہری حضرت ابن اطاف فرماتے ہیں کہ سرقاف کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قسم ارشاد فرمائی ہے امام جعفر اساد کردی اللہ تعالیٰ عنہوں سے منقول ہے کہ قرآن پاک میں بن نجم سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اقدس ہے کتاب و سورہ البلد کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں سے لگنے والی خاک گزر کی قسم ارشاد فرمائی سورہ الحجر آیت نمبر بہتر میں جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جان کی قسم ارشاد فرمایا سرائے ظروف کی آیت نمبر اٹھاسی میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری گفتگو کی قسم ارشاد فرمائے امام نعت گویا الحضرت محدث بریلوی علیہ الرحمٰقوی آپ کی اسی شان محبوبیت کو یوں بیان فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم استاذ زمن مولانا حسن رضا خان بریلوی فرماتے ہیں تیرے سانے سے کوئی پوچھے تیرا حسن و جمال خود بنایا اور بنا کر آپ پیارا ہو گیا تیرا ذکر تیرا نام تو تیرا پیارا خیال ناتوانو بے سہاروں کا سہارا ہو گیا اے حسن قربان جاؤں اس جمال پاک کے سینکڑوں پردوں میں رہ کر عالم آرا ہو گیا غصۂ اخد میں ایک صحابیہ کے والد بھائی اور شہر شہید ہو گئے اسے ان کی شہادت کی خبر دی گئی مگر اس نے بار بار یہی پوچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں مجھے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دو پھر جب اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا تو کہنے لگی کلو مصیبۃ بدا کا جللن یعنی آپ سلامت ہیں تو میرے لیے ہر مصیبت آسان ہے سیرت بنحشاں مدار جنبو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک رات ریایہ کی نگہ کے لئے گشت پر تھے کہ دیکھا ایک گھر میں چراغ روشن ہے اور ایک بوڑھی عورت اون بن رہی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں نعت پڑھ رہی ہے اور حضور کے دیدار کی شدید آرزو ظاہر کر رہی ہے حضرت عمر اس کے پاس بیٹھ کے اور فرمایا ان کلمات کو دوبارہ کہو اس نے غم زدہ آواز میں ان اشعار کو دہرایا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے مدارج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو صحابہ اکرام بہت بڑی نیت جانتے تھے سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک صحابی حبیب کلیا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو پلکیں چھٹکائے بغیر مسلسل دیکھ رہے تھے آپ نے فرمایا اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو عرض کی میرے باں باپ آپ پر فدا ہو جائیں میرے آقا میں آپ کی با برکت زیارت سے لذت حاصل کر رہا ہوں ابراہمی جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت لاکھوں سلام ایک عورت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روزۂ اقدس کی زیارت کرنا چاہتی ہوں آپ نے اسے حجرۂ مبارک میں آنے کی اجازت عطا فرمائی وہ عورت روزہ انور دیکھ کر اتنا روئی کہ وہیں جان قربان کر دی کتاب و اللہ تعالی ہر مسلمان کو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ددارے پن الوار کی تڑپ عطا فرمائے آمین اس ایمان افروز تمہیدی گفتگو کے بعد اب اللہ تعالی اعضاء و جل کے محبوب اور عقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر اور اعضائے مقدسہ کا حسن و جمال احادیث مبارکہ کی روشنی میں ملاحظہ فرمائیں